سوال ہے کہ کیا اضافی رقم دے کر نئے نوٹ خریدے جا سکتے ہیں دیکھیں نوٹ اصل میں کاغذ ہے اور اس کو اضافی رقم دے کر خریدنے میں شرعی کوئی قباحت نہ ہوتی نہیں ہے اس لیے نہیں کہا نہ ہوتی اس لیے کہا کہ ویسے تو کاغذ ہے دس روپئے کا نوٹ سو روپئے کا بیچا جا سکتا ہے کیونکہ کاغذ ہے اگر دھوکہ نہ دیا جائے مگر چونکہ اس پہ قانونی پابندی ہے گورنمنٹ کی اس کے اوپر پابندی ہے کہ جو کرنسی نوٹس ہیں ان کو اتنی ہی ویلیو پر بیچا جائے گا کہ جتنے کے ڈینومینیشن کے وہ نوٹ ہیں جیسے دس کا نوٹ دس ہی کا رہے گا دس روپے کا پیکٹ ہے تو وہ ہزار ہی روپے کا رہے گا سو روپے کا پیکٹ ہے تو دس ہزار اس کی مالیت ہوتی ہے تو وہ دس ہزار ہی کا ہوگا اضافی رقم قانوناً جرم ہے ایک سرکولر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جاری ہوا جس میں یہ عبارت مرقوم ہے کہ بینکس آر ایڈوائز ناٹ ٹو ایشو بنڈلس آف اسمال ڈینومینیشنس روپیز ٹین ٹو ہنڈریڈ اور فریش بینک نوٹس as دی tends to be sold in the market on premium پریمیم کہ کمرشل بینک جو گلی کچوں میں یا جگہ جگہ پہ بینک ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک کے علاوہ جو ماتحت بینک ہوتے ہیں ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ نوٹوں کو دس سے لے کر سو تک کو مارکیٹ میں اضافی رقم سے اس چیز کو نہ ایشو کریں بنڈل میں ایشو نہ کریں میں ایف بنڈلس اور پیکٹس آر فاؤنڈ آن سیل ان دا مارکیٹ دا بینک ٹو وچ دیور ایشوڈ ول بی پینلائزڈ اگر ایسے پیکٹ یا بنڈل بلک کوانٹٹی میں کسی بازار میں پائے گئے تو بینک والے جو ہے اس کے ذمہ دار ہوں گے جس بینک کو اس سیریل نمبر کے نوٹ جاری کیے گئے تھے وہ اگر سیریل نمبر کے نوٹ ایک ساتھ بلک کوانٹٹی میں نظر آئے تو وہ برانچ وہ بینک جو ہے اس کا ذمہ دار ہوگا قانونی پابندی ہے کہ اضافی رقم سے نوٹ کو نہیں بیچا جا سکتا جیسے کہ ابھی ذکر کیا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شرع اعتبار سے جب کاغذ کو نوٹ جو کہ کاغذ ہے اس کو زیادہ رقم میں بیچا جا سکتا ہے شریعت اجازت دیتی ہے قانون اجازت نہیں دیتا تو اب شریعت کی مانیں یا قانون کی کس کی مانیں گے سیدھی بات اب شریعت کی مانیں گے یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے مگر مسئلہ کیا ہے کہ شرعی مسائل میں قانونی پابندی اگر شامل ہوتی ہو تو اس پر عمل کرنا لازمی ہے جیسے سگنل ہے اب سگنل آپ اس کی خلاف ورزی کر کے چلیں گے تو کیا ہوگا حادثے کا چانس ہے حادثہ ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے دوسرے کا بھی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے اور اسی طرح اضافی نوٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ حق داروں کو بھی نوٹ نہیں ملتے اب اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرنی مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہ جائز ہے یا نہیں چونکہ قانونی پابندی ہے اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سکتے اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جب اجازت دیتی ہے تو اس کا کوئی اصول اصول اس کا یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ لاطافی معاشیت اللہ ان نم تاعطف المعروف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے ماں باپ کہیں نماز چھوڑ دو تو نماز نہیں چھوڑ سکتے ماں باپ کہیں داڑھی منڈا دو داڑھی نہیں منڈا سکتے ماں باپ کہیں اس طرح کا لباس پہنو جو شرن ناجائز ہو تو وہ لباس آپ نہیں پہن سکتے ہر وہ چیز جو شریعت متعرہ نے منع کری ہے اور وہ کوئی کرنے کو کہے چاہے کتنا بھی بڑا بزرگ ہو وہ کرنے کو کہے تو حضور علیہ السلیہ وسلام نے اصول بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ فی معاسی اللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں ہے سمجھئے بات اب تو اب پرائ جو کرنسی نوٹ ہے کرنسی نوٹ کو اضافی رقم میں بیچنا شرن جائز ہے فرض یا واجب نہیں ہے اگر اضافی رقم میں کرنسی نوٹ کو نہ بیچا جائے تو ناجائز تو نہیں ہے نا کہ بھئی دس والا نوٹ دس ہی کا ہو گیارہ کا نہ ہو بھائی گیارہ کا کیوں نہیں دے رہے یہ تو ناجائز ہے ایسا تو نہیں کوئی بھی نہیں بولا گا بھائی ناجائز تھوڑی ہے دس کا نوٹ گیارہ کا ہو جائے یہ جائز ہوتا مگر دس کا نوٹ دس ہی کا ہو یہ ناجائز تو نہیں ہوتا نا تو چونکہ یہ اصول یہ قاعدہ یہ قانون جو گورنمنٹ نے بنایا اسٹیٹ بینک نے یہ اصول جاری کیا کہ کرنسی نوٹ کو اضافی رقم سے جاری نہیں کیا, آ, میں نہیں بیچا جا سکتا تو یہ قاعدہ یہ قانون ہمارے شریعت کے اصول سے نہیں ٹکراتا لہٰذا اس پہ جو ہے عمل کرنا ضروری ہے اور ایسا اگر کسی شخص نے کیا کہ اضافی رقم دے کے نوٹ خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا اور ایسا کرنا اس کا شرائن ناجائز ہوگا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین قادری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بانڈ یا نوٹ مقررہ قیمت سے زیادہ پر فروخت کرنا جرم ہے اور قانونی طور پر سے جو بات منع ہو وہ شرعی طور پر اس لیے ناجائز ہوتی ہے کہ اگر قانون کے خلاف کام کرے گا اور پکڑا جائے گا خلاف قانون کام کیا اور پکڑا جائے گا تو رشوت دے گا یا جھوٹ بولے گا یا پھر سزا پائے گا اور مسلمان کی توہین ہوگی بے عزتی ہوگی اور وہ اس کو سزا ہوگی لہذا اضافی رقم دے کر کرنسی نوٹس کے پیکٹ وغیرہ خریدنا جائز نہیں